شرف آدم لکھیں آدم علیہ السلام کو اللہ نے شرف کا فرمایا جب آدم علیہ السلام خلیفہ مسلم ہو گئے فرشتوں سے علم کے اندر فوقیت حاصل کر گئے تو خلیفہ کے لیے ضروری, ضروری ہے کہ عالم ہو آگے آئے دن تعلق کے بارے میں بزاد ہو بس صدن پھر علم بل جس اللہ نے اس کو علم بھی بڑھایا جسم بھی بڑھایا جب آدم علیہ السلام علم کے اندر فوکیت پا گئے تو خلیفہ مسلم ہو گئے اب خلیفے کو کیا کیا جا رہا ہے سلامی دی جا رہی ہے شرف آدم لکھا ہے اور جب حکم کیا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا تب نے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو تھا فرشتوں کو وائد کوال مرا کرم کے کس کو تھا فرشتوں کو تھا سیدھا کرو ابلیس کے لکھا ہے کہ اس کو پھول تھا ہے نہیں ہے نا تو فرشتوں نے سیدھا کیا ابلیس نے سیدھا نہ کیا حالانکہ ابلیس کو تو کوئی حکم ہی نہیں تو اس کے چند جواب دیے جاتے ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے متعلق حکم دیا فرشتوں کو کہ جنوں کو بھگاؤ اور جزیروں کے اندر ان کو پھینکو پہاڑوں کے اندر پھینکو تو یہ ابلیس تھا تو جن لیکن یہ صوفی جن تھا ہم؟ کون سا جن تھا صوفی کوفی لا یوفی ایسا جن تھا اس نے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے مجھے نہ بھگاؤ میں تو ہوں میں نے تو شرارتیں نہیں کی یہ نہیں کہ سب سے بڑا بدماش ہونے والا تھا تو چلو اس کو ٹھہرا دیا گیا تجھے نہیں بگاتے تو یہ فرشتوں کے اندر رہنے لگا تو فرشتوں کو جو حکم ہوا تو اس کے ذمے میں اس کو بھی حکم ہو گیا ٹھیک ہے نا جیسا کہ علاقے کے ذمہ داروں کو حکم ہوتا ہے تو اس کے نوکر بھی شامل ہو جاتے ہیں نہیں تو اس لحاظ سے شامل ہوگی حکم کے اندر نمبر ایک لیکن میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مستقلا حکم کیا ماں مانا کا ماں مانا کا ان تس ہے قرآن میں ما من آکان تس جو امر کو جب میں نے تجھ کو حکم کیا تو کس چیز نے تجھ کو روکا سیدھے کرنے سے امر تو کہا تو اللہ تعالی نے اس کو مستقلا حکم کیا بات کا ہی سن قاضی بیضاوی صاحب ہیں تو بڑے آل ہیں لیکن گرتے ہیں شاہ سوار کبھی میدان میں قاضی بیضاوی اللہ کے بندے نے ابلیس کو فرشتہ کا ایک قسم بنا دیا وہ کہتے ہیں ابلیس کس سے تھا فرشتوں کی نو سے تھا اور فرشتوں کی ایک نو ہے اس کو جن کہتے ہیں کان ملا جن کی وہ یہ تعویل کرتا ہے اور ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں یہ قاضی بیگابی سے بہت صاحب ہو چکا ہے فرشتے معصوم ہے لا یاسون اللہ فیم عمر اس نے کہا کہ پرتوں کا ایک قسم بھی فرمان قسم بھی ہے انسان ایسا ہو جاتا ہے بیداوی پڑھو گے لکھا ہوگا غلط لکھا ہے میں تردید کر دیتا ہوں یہ بات سمجھ آئی یا نہیں یہ سمجھ ابلیس کو مستقلا کیا ہوا باقی رہا کہ اس جدو کا کیا معنی ہے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا تو کیسے سجدہ کیا اس کے متعلق چند تحقیقیں ہیں ایک تحقیق تو یہ ہے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ وزول جب علال الل اور ایسے ہی سجدہ کیا آدم آگے تھے تو ایسے سجا کر دیا لیکن وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا کون سا سیدھا تھا حاضر کیونکہ سجدہ عبادت کا کبھی جائز نہیں ہوا وہ غیر اللہ کے لیے شرک ہوتا ہے سمجھا سیدھا تعظیمی پہلی شریعتوں کے اندر جائز ہوتا تھا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ماں باپ نے سیدھا تعظیمی کیا یا نہیں کیا لیکن میرے حضرت کی شریعت میں سیدھا تعظیمی بھی کیا ہے حرام ہے فرم لو قونت و عامور و احادن احاد اگر میں حکم کرتا کسی کو تعظیمی سیدے گا لا عورتوں کو حکم کرتا تو اپنے خامدوں کو سیدھا کریں حضرت کی شریعت میں سیدھا تعظیمی حرام ہے بات ہے تو ایک قول تو یہ ہے کہ سیدھا تعظیمی تھا وزول جبھا تلال عرض کے ساتھ تھا بادہ رکھا زمین پہ دوسرا قول یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی وز الجبا کے ساتھ نہیں تھا ان کے ساتھ تھا اس کے ساتھ تھا انحنا میری طرف دیکھو السلام علیکم یہ تھا سجدہ ان ہنا کے ساتھ تیسرا مطلب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ سجدہ تو انہوں نے اللہ کو کیا لیکن آدم علیہ السلام کو تعظیمان بام منظرے قبلے کے بنایا گیا بامنزرے جیسے ہم سجدہ تو خدا کو کرتے ہیں منہ کے سرف کرتے ہیں قبلے کی طرف تو اس جدو اب لے آدم کا معنی کریں گے الا آدم اللہ الہ ہوں ہوگی سجدہ کرو تم خدا کو متوجہ الہ آدم اور جار بجرو متعلق کس کے ہوگا متوجہین کے سجدہ کرو کس کو خدا کو لیکن متوجہ ہی نا الادم. آدم کی طرح متوجہ ہو جو ابن جو قبلے کے ہوا اچھا جی ایک اور کال بھی ہے وہ بھی مجھے بڑا بہترین کال معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ کا معنی تاب حکم ہونا منقاد ہونا خدمت میں لگ جانا اللہ تعالی نے فرمایا اب آدم بن گیا نا خلیفہ زمین کی آبادی کا وہ سلطنت چلے گا تو تم انسانوں کی خدمت کرنا آدم کی کیا کرنا خدمت کرنا اس جد آدم فرشتوں کا ہم نے کہا انسانوں کی خدمت میں لگ جانا تب ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں یا نہیں بھئی فرشتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سبق کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں حفاظت کرتے ہیں انسان ہو گیا نہیں ہواؤں کے اوپر معمور ہیں بادلوں کے اوپر معمور ہیں سمجھے جی کیا فرشتے بڑا کام کر رہے ہیں تو انسانوں کی خدمت میں لگے ہیں فرشتے لیکن ابلیس ہماری خدمت میں لگا شیطان شیتانگی کرتا ہے آ, افسوس ہے کہ نظر نہیں آتا نظر آتا نا تو وہ توجہ دکھا دیتے جلی. ابا وسط بر و کان کاخری نہ مانا ابا کا مانا آ, اس نے اللہ کا حکم نامانا اور تکبر کیا کہ کانا بمن سارا لکھو بس سارا من القافرین اور ہو گیا کافروں میں سے بعض مفسرین اس کا معنی لکھتے ہیں کہ تھا کافروں میں سے یعنی لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا تھا کیا ہے کافر ہے تو ایک تعویر ہے کانا بمن سارا کر دوں آسان باغ نہیں کافر ہو گیا وکولنا یا آدم اسکن انت بذوج کل جلنا اعزاز آدم آدم علیہ السلام کو اعزاز بخشا گیا ان کو بہشت میں ٹھہرایا گیا مولانا سادی فرماتے ہیں شد عزیز آدم جو استغفار کرد خار شد, شد شیطان جو استقبار کرد تکبر بری بات ہے تکبر کیا بہت بری بات ہے انسان کو گرا دیتی ہے شیطان نے تکبر کیا زلیل و رخات ہوا آدم علیہ السلام نے سوازوں کی معافی مانگی ہاں تو ان کا اعزاز بڑھ گیا نہیں شد عزیز آدم جو استغبار کر خار شد شیطان جو استغبار کر کبھی تکبر آنے لگے نا دل میں ہمارے دل میں بھی تکبر آنا شروع ہوتا ہے کہ اتنی تعداد پڑتے ہیں تو ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے اندر گھوں بھرا ہوا ہے کیا بھرا ہوا ہے گھو پاخانہ بھرا ہوا ہے ہم سے تو وہ مشین بھی اچھی ہے جیس کے اندر آپ دانے ڈالیں تو کیا نکلتا ہے آٹا نکلتا ہے اور ہمارے اندر جو چیز ڈالو آٹا نکلتا ہے گوں نکلتا ہے ہم سے تو مشین ہی بدل جا بہتر ہے ایسے تکبر پیدا ہو تو یہ خیال دیا کرو اور اپنی حقیقت کو دیکھا کرو ہماری حقیقت لچپا ہے کیا ایک ضلیل قطرہ ہے ہم ہاں اس سے بنے ہیں اچھا جی ساز آدم لکھا ہے کہا ہم نے اے آدم اس کون انتبا گو جو کل جن اب اس کون کا معنی عام طور پہ کرتے ہیں ٹھائر ٹھہر یہ غلط معنی نہ بنا لکھ لو کون کا مانا ٹھائر تو نہیں ہے ٹھکانہ بنا دوں اور یہ اس کن جو ہے نا یہ سکون سے نہیں سکنا سے ہے یہ اس کن کیسے ہے سکون سے نہیں کیسے ہے سکنا سے ہے ٹھکانہ بنا ایسے نہ مانا کرو کہ سکون کر تھی آپ کا کراچی کے اندر ٹھکانہ ہے یا سکون ہے ٹھکانہ ہے نہ چلتے پھرتے تو ہو نا اور اگر میں کہوں کہ آپ کراچی کے اندر سکون کر رہے ہیں تو پھر کہیں نہ جایا کرو سکون میں رہو کیونکہ سکون ہا... کس کی زد ہے حرکت کی تو آپ کو پھر ہم چلنے نہیں دیں گے باندھ دیں گے ادھر جی تو آدھا السلام کا بیشت میں سکون کا ہے سکنا کا یہ خیال کیا کر یہ اس کے سکنا سے سکون سے نہیں ٹھکانہ بنا اور بیوی تیری بحث کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ بیوی کے لیے فصیل کلکات ہے ہے ہے کل نا ٹھکانہ بنا اور بیوی تیری بحث کے اندر یہاں ایک ناوی نکتا سمجھ لیجیے ناوی نکتا وا ہے کا ات پڑ رہا ہے وہ اس خون کے اندر جو ضمیر مستطر ہے اس خن اندر جو ضمیر مستطر ہے اور قانون ہے ضمیر مرفوع متصل پہ کسی اس مظاہر کا ہاتھ ڈالو نا تو فاصلہ لایا جاتا ہے یا تاکید کی جاتی ہے منفصل کے ساتھ یہاں کیا کی گئی ہے تاکید ہے منفصل کے ساتھ انتا لایا گیا وکولہ میں نہا <رَغَدَى> میرے عظیم آدم علیہ السلام کو جس بحشت میں آئے گیا نا بحث سے مراد ہے دار کیا؟ اور وہ بحشت بنی ہوئی ہے پہلے سے بنی ہوئی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بحشت میں لے جائیں اپنے رحم و کرم سے اہل سنت کا قیدا ہے بحشت موجود ہے آدم علیہ السلام اسی بحشت میں ٹھہرے جس کو ہم دار الشواب کہتے ہیں موتز ایک فرقا ہے اور کرنا آپ نے کتاب میں پڑھا ہے موتزلائے نہیں موتز ایک فر ہے وہ کہتے ہیں نہ بہشت بنی ہوئی ہے نہ دوزہ کل بتایا تھا نا اللہ تعالی اس وقت بنائیں گے وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اور بی بی ہوا کو فلسطین کے ایک باغ میں ٹھہرایا گیا ملک شام میں ہے نا فلسطین اس کے ایک باغ میں ٹھہرایا گیا جنب سے مراد باغ لیتے ہیں ادھر ہمارے متحدہ ہندوستان کے اندر سر سید گزرا ہے جو علی گارڈ کالج کا بانی ہے سنتے نام نا ہم وہ نیچی قسم کا ہے خر کے عادت اور معذے کا انکار کرتا ہے اور اس کا ایک یار گزرا ہے مصر کے اندر محمد اب اس کا نام تھا کیا نام تھا محمد ابدو یہ میں اظہر نہیں تھا اس کا بڑا شیخ تھا بڑا سبوت تھا وہ اور یہ ان کے خیالات آپس میں ملتے جلتے ہیں محمد ابدو نے تفسیر منار لکھی ہے اس کے شاگرد نے تفسیر مرادی لکھی ہے وہ دونوں یہی کہتے ہیں کہ بحث سے مراد وہ دار و الصواب نہیں ہے کیا مراد ہے وہ فلسطین کا بعض مراد ہے ان کا بھی عقیدہ غلط ہے اس سلسلے میں محمد ابدھو جو تفسیر منار کا مصنف ہے اور مراغی والا یہ خیال کیا کرو کہ مصری کافی آزاد خیال ہوتے ہیں آپ نے تفسیریں دیکھنی ہیں بے شک دیکھو لیکن تفسیر میں تقلید کیسی کرنی علمائے میں بھی تفسیریں دیکھتا ہوں لیکن آخر میں تقریر کیسی کرتا ہوں حضرت خانوی علامہ شبیر احمد عثمانی مفتی محمد شفیع مورانا دریس کان یہ ہمارے حضرات ہیں نا آ, میں ان پہ ٹھہر جاتا ہوں یہ بات ہی سمجھ میری اس نصیحت کو قابو کرو سمجھے تو جنت سے مراج کیا ہے دار و سواب ہے یہ فلسطین کا باغ ہے بکلا منہا راگا دا راگا راغدان سے پہلے عقلن معذوف ہے عقلن راگا یہ مقول مترک بنے گا اور کھاتے رہو اس بیٹھ سے کھانا با فراغت راغا را دا کرنا با فراغت کھاتے رہو اس بیٹھ سے کھانا با فراغت جہاں ہی چاہو تم لیکن نہ قریب جانا اس درخت کے ایک دراخت کے پھل سے روک دیا گیا کہ اس کے قریب نہ جانا پر ہو جاؤ کہ تم واروں سے بھائی وہ کون سا درخت تھا جس سے روکا گیا تو ہمارے حضرات کہتے ہیں اب ہی مہ اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے تم بھی مبہم کوئی درخت تھا اس سے روک دیا گیا باقی آپ تفسیروں کے اندر دیکھتے ہو لکھا ہوا ہے بعض کہتے ہیں یہ گندم کا درخت تھا جو گندم تم کھاتے ہو سمجھے بعض کہتے انگور کا درخت تھا بعض کہتے انجیر کا درخت تھا واللہ ہم کہتے ہیں کوئی درخت تھا اب اے نہ قریب جانا درخت پر ہو جاؤ گے قصور واروں سے ہو جاؤ گے فاض اللہ میں شیطان پر پھسلا دیا ان دونوں کو آدم کو اور ہوا کو شیطان نے انہا اس کا معنی انہا کا معنی یوں نہ کرنا اس سے یہ غلط معنی ہے پھسرا دیا اس سے معنی نہ کرنا یہ ان سب کیا ہے یہ مجاوزت کے لیے نہیں ہے اور کیا ہے بصبا بوست دراخت کے لکھ لو بھائی پھسرا تو بحشت سے پسرا دیا ان دونوں کو شیطان نے بصبا بوست دراخت کے یعنی درخت کھلا دیا کسی نہ کسی باہ نے کھلا دیا باقی اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ کیسے کھلایا میں مختصر عرض کر دوں کہ شیطان نے وسا ڈالا آدم علیہ السلام کے یہ دور سے بھی وسا ڈال سکتا ہے بعد لوگ کابیلیں کرتے ہیں نا کیسے بحث میں پہنچ گیا یا کیا کچھ ہوا بحث سے باہر کھاڑ گئی ہی ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے یہ استدراج ہے جیسے دجال کو استدراج ہو گئے نہیں تو ایک استدراج ہوتا ہے وسرا حل ادالا شاہجرا تلخ و ملک ابلادم میں تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جس کے کھانے سے تو میں گا رہے گا ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس لیے روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بحث سے نکالنا ہے تو بات تو ایک حد تک صحیح تھی کہ اللہ نے نکالنا تھا ہے نہیں بھائی آدم کو خلیفہ کس کا بنانا تھا زمین کا نا نیچا ہے خلیفہ کی تبھار آرضی ہے نا تو اس نے کہا اللہ نے تجھ کو نکالنا یہ شاجرت اور یہ کھال ہے بیس میں تو ہمیشہ رہے گا بیس اللہ کی رضا اور دیدار کی جگہ ہے پھر یہ ہے کہ کا سماں ہوا کیا آہ خوب قسمیں اٹھائیں شیطان نے خوب قسمیں اٹھائیں کہ بس ضرور ہے تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا وہ قسم کے اندر آ جاتے ہیں اللہ تعالی کی کسم کے سامنے اٹھاؤ نا تو بہرحال لفزش پیدا ہو جاتی ہے پوری تحقیق آ گیا ہے انشاء اللہ تعالیٰ پا دیا ان دونوں کو شیطان نے ان کو کون سا بنایا ہے سب دیا بس اب, اب اس درخت گئے بس نکال دیا ان دونوں کو ممّا اس عائش سے با سمراج کیا عائش بھائی عائش کے اندر نہیں رہتے تھے پن نکال دیا ان دونوں کو اس عائش سے کہ کانا پی تھے اس کے اندر اچھا جی جب آدم نے اور حوا نے وہ درخت کھایا تو بحشتی لباس اتر گیا یا نہیں بحشتی لباس اتر گیا اور قرآن میں آگے آئے گا تحفے کا یکس فلامر کے جنا وہ جلدی جلدی پتے توڑ کے اپنے آپ کو ڈھانپتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا میں نے تو روکا کہا کہ درخت کو نہیں کھانا تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ اترو کیا نیچے اترو آپ بحث میں نہیں رہ سکتے کیونکہ حکم و دولی ہو گئی نا چاہے نسانن بھی ہوئی قرآن میں آدم ولم نجد چاہے نسیانن بھی ہوئی لیکن بعض بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نسان سے بھی اثر کر جاتی ہیں آپ بھول کے زہر کھائے مر جائیں گے یا نہیں کیا کہو نسانن کھائی یا نہیں مرو بہت چیز میں تاثیر ہو ہے نشیانن بھی اثر کر جاتی ہے وکول نہ بیو حکم ہاک لکھو یہ حکم ہے ہا کے مانا نہ بیو ہم نے کہا ادھر جاؤ تم بھائی یہ بیتو جمع ہے یا نہیں تو بعض حضرات تعویل کرتے ہیں کہ یہ حکم تہو کو ہے ہوا کو ہے شیطان کو ہے اس کو ہی ملاتے ہیں بھائی شیتان پہلے سے تھا ہم اس کو نہیں ملاتے بعض سانپ کو ملاتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں یہ سانپ ہے نا یہ بہشت کا دروگہ تھا یہ اچھے انداز کے اندر تھا اس کے منہ کے اندر کون آیا شیطان آئے وسپا ڈالے کتاب میں لکھا ہے ہم ایسی تعبیروں کے پیچھے نہیں چلتے اسرائیلیات ہیں ہم کہتے ہیں کہ دوسرے مقام پہ کول نہ بی آگے آئے گا کون سا سیگا ہے تسنیا کا آدم ہوا دونوں کو کا یہ بےتا اتر جاؤ تو تو جب دوسری کا تسنیا ہے تو ادھر جو بیو ہے نا یہ ہے جمع ہے تو کبھی کبھی ماں فوک الحت تو جمع کہتے ہیں نہیں جمع کا اطلاق طلاق ماں فوک الحت پیاد ہے وہاں تسنیا سے تعبیر کیا جمع سے تعبیر کیا آسان بات ہے یا یوں کہو کہ ان پہ جمع کا اطلاع کیا گیا اعتبار اس ضروریات پہ جس پہ یہ مشتمل تھے آدم ہوا اترے تو ہم بھی اترے ہم بھی آدم و ہوا کے اندر تھے یا نہیں تو یہ دو تعویلیں ہیں یا جمع ما ہو کر مراد رہو یا کیا مراد رہو کہ آدم ہوا اترے بمائے کس کے زوریت کے جو ان کے اندر اللہ نے بدیات رکھی امانت رکھی تھی اور, اور اس کو میں نے حکم کون سا بنایا ہے ہاں حکم حاکمانہ کہا ہم نے اتر جاؤ تم اس حال میں کہ باپ تمہارا واسطے باس کے دشمن ہوگا اترو ہو گے زمین کے اندر اور بہشت کے اندر ہم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے بحث میں تو محبت ہی محبت ہوگی فرما زمین میں اترو گے لیکن زمین محبت کی جگہ نہیں یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو گے دشمنی کرو گے اب ایک سزا تو ظاہری ہوئی کہ اترے اور دوسری سزا کیا ہوئی باطنی ہوئی کہ دنیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے گا ادا دشمنی ہوگی اب انسان انسان سے کہہ رہا لڑ نہیں رہا کافر کس کی اولاد ہیں آدم کی اولاد ہے کافر ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں اپنے بھی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. لڑ رہے ہیں اپنے آنے دشمن ہو رہی اس حال میں کہ بعض تمہارا واسطے کیا ہوگا دشمن ہوگا میرے عزیز یہ جملہ حالیہ ہے بعض وكمل باز ادوگون كیا ہے جی جملہ حالیہ ہے اور اسمیہ ہے ابن حاجب لکھتا ہے كافی والا کہ جملہ اس حالیہ ہو نا تو وہاں رابط واؤ اور ضمیر ہوتا ہے یا صرف ضمیر رابط ہو تو اللہ ذوفن ابن حاجب کہتے ضمیر اگر رابط ہو تو اللہ ظوفن یہ ضعیف ہے تو ابن حاجب کے نزدیک یہاں واؤ تو نہیں ضمیر ہے نا پوم. تو ان کے نزدیک یہ جملہ اس میں ضعیف ہوا نہیں اب قرآن باق کی بات کو ہم نے ضعیف کر دیا یہ ٹھیک ہے میں نے ابن حاجب کا رد کیا ہے میری تصنیفیں ہیں ناہو کی ایک دو میں نے اس میں ابن حاجب کا رد کر دیا ہے کہ ہم قرآن کو اپنے تابع نہیں کرتے کہ تعویلیں کریں بلکہ ناہو کو قرآن کے تابع کرتے ہیں سمجھے تھا وہ تو کہتے ہیں نا قسم یادہ حال باشد با ضمیر و باؤ داں یا باؤ یا ضمیر و لکیں بوک کا وہ کہتے ضمیر ہو تو ضعیف لیکن میں کہتا ہوں یا فواو یا کہ ہمارا آسن بھی داں میں نے اس شیر کو کاٹ کے کیا بنا دیا جی؟ ہمارا آسن بھی داں جی زمیر بھی رابطہ کرتے ہیں لاہ میں قرآن کی اتباع کرتے ہیں. ہیں اتر جاؤ تم اس سال میں کہ بعض تمہارا باغ کا دشمن ہے اور واسطے تمہارے زمین کے اندر ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک ہم ہمیشہ رہیں گے زمین میں یا ایک وقت تک رہیں گے جی آه. ایک وقت تک رہیں گے ہمیشہ نہیں رہنا یہ ایشو عشرہ ختم ہو جائے گا ہم نے کیا فتح کا مِن میر رب ہی کالمان. میرے محترم ابھی آدم جنت میں ہیں بہشت میں ہیں سمجھے تو اللہ تعالی کی طرف سے تم بھی آدم کو یہ کیا کیا نے ہم نے درخت سے روکا تو نے درخت کا پل کھا لیا سمجھا آخر تنبیہ ہوئی نا مکرب آ رہا زیادہ تر حیرانگی جو مقرب ہوتے ہیں ان کے لیے حیرانگی دی. تو آدم تو رونے لگے زار و زار رونے لگے کہ اللہ میں معافی چاہتا ہوں آپ مجھے معافی دے دے اسے بیشت پہ رونا شروع کر دیا تو اللہ تعالی نے کرم فرمایا آدم علیہ السلام کے دل میں کالے مات القاطے یا فرشتے کو بھیج دیا جبریل کو کہ آدم ان کالے مات کے ساتھ مجھ سے معافی مانگ توبہ کر میں معاف کر دوں گا اللہ نے خود کرم فرمایا تو یہ توبہ آدم علیہ السلام نے کہاں کی بحث کے اندر کالے مات بھی وہاں سکھے گئے میری تحقیق یہی ہے اور لکھا ہوا ہے. تفسیروں میں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیچے آ کے توبہ کی ہماری تحقیق کیا ہے وہاں بیسٹ کے اندر فتلک کا آدم مربی کالے مات پس حاصل کیے آدم نے اپنے رب سے چند کالے وہ وہی چند کالے کون سے تھے خود قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کالا تسلی کا سیگا ہے کیا آدم ہوا دونوں نے کہے ادھر صرف کس کا ذکر ہے آدم کا تو ہماری دادی تب بنا گئی کیونکہ دوسری جگہ خود دونوں کا ذکر کالا آدمہ دونوں نے عرض کیا ربنا ضلع نہ لن الخاصری یہی کالے ہیں یا نہیں یہی سیکھے دعا کی تو ہمیں بھی یہ کالے کہنے چاہیے ایسوں ایس کے بات فتاب علیہ آدم علیہ السلام, علیہ السلام نے کالے باغ حاصل کیے وہ پڑھتے رہے فطاب مہربان ہوا اللہ آدم علیہ السلام پہ اب تابا کی تحقیر سنو جی تابا بہ ماجا آباب نے اور توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا تابا کی نسبت تو ہماری طرح بندوں کی طرح ٹھیک ہے نا تاب ابدن بندے نے توبہ کی تو اس کا معنی ہے کہ بندے نے معصیت سے رجوع کیا تاش کی طرف بھئی ہم جو توبہ کرتے ہیں اس کا کیا منع ہے گناہ سے رجوع کرتے ہیں کس کی طرف آ کے اللہ تیری بے فرمانی ہم نہیں کریں گے تیری فرم کریں گے تیری تاش کریں گے تو تاب ابدون کا منع کیا ہے عبد من الماسیہ سے اور تابا کی نسبت اللہ کی طرف یہاں کس کی طرف ہے تابا کی نسبات تو راجا انل حاضاب ال رحمت اللہ تعالیٰ پہلے کہا تھے وہ ناراض تھے نا تو اللہ تعالیٰ نے غصے سے کس کی طرف رجوع کیا رحمت کی طرف رجوع کیا تو تابا کے نسبات اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے بندے کی طرف بھی ہوتی ہے کب تابق من میں نے کیا مہربان ہوا اللہ کیا ہاں ان کی توبہ قبول کر لی پس مہربان ہوا اللہ اس کے اوپر بے شک وہی ہی توبہ قبول کرنے والا ہے نہایت ہی مہربان ہے کل نہ بے تل منہا جمیا ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سب کے ساتھ اب یہاں میرے دِس سوال پیدا ہوتا ہے غور کرو پہلے بھی کول نہتو تھا یا نہیں پہلے بھی کہا تھا کول نہ بیو تھا اب بھی کہا ہے کول نہ بیو ہے تکرار نہیں تو اس تکرار کو دفاع کرنے کے لیے بعض حضرات تو کہتے ہیں پہلا کول نہ بیتو تھا کہ بحث سے آسمانوں میں آ جاؤ بحث تو اوپر ہے نا سات آسمانوں پر. بحشت سے اوپر بحث سے کہاں جاؤ نکلو آسمان اور یہ کول نہ آسمانوں سے کیا آ جاؤ نیچے آ جاؤ لیکن میں نے کیا لکھوایا ہے پہلا کول نہ بیو کے نیچے کیا لکھا تھا حکم کون سا ادھر لکھو کولنا بیتو کے نیچے حکم حکی وہ حکم ہاکے مانا تھا یہ حکم ہے حکیمانا اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کی کراچی کا ایک ڈپٹی کمشنر ہے اس کے اوپر بادشاہ ناراض ہو گیا ڈپٹی کمشنر جان ہو آج کل سو کہتے ہیں ڈی سی او پہلے ڈپٹی کمشنر تھا پھر بنا ڈی سی اب ڈی سی کے ساتھ او بھی لگا دیا ڈی سی او ایسے <سؤال> تو ڈی سی او کے اوپر بادشاہ راز ہو گیا خصے ہو گیا خبیس ہے بے فرمان ہے تو ایسے ہے تیری ختم ہے. اب ڈی سی او صاحب نے معذرت کرنی شروع کر دی معافی مانگی چلا گیا اسلام آباد رہتے ہیں جہاں رہتے ہیں آپ پاؤں پہ ہاتھ ساتھ رکھ کے معافی مانگی تو اس نے معاف کر دیا کیا کر دیا معاف کر دیا اور معاف کرنے کے بعد کہنے کا معاف بھی کیا ہے اور تیرا عہدہ بھی بڑھا دیا ہے اب تو کراچی نہیں رہے گا سمجھے تجھے صوبہ بلوچستان کا گورنر بنا دیا ہے یا صوبہ سرحد کا گورنر بنا دیا ہے اب دیکھو کراچی سے روانہ ہو رہا ہے یا کراچی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن بڑا عہدہ لے کے جا رہا ہے یا چھوٹا عہدہ لے کے جا رہا ہے اب دیکھو اور فرمائیے آدم علیہ السلام سے قصور ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا بحث سے اترو تو آدم علیہ السلام نے کہا کیا کیا معافی مانگی نا رو یا معافی مانگی تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نہ تو فرمایا وہ حکم برحال ہے جو پہلے اے بے تو کا حکم دیا تھا نا سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب تو معافی مانگ لی ازالہ شب ہو رہا ہے کہ آپ تو معافی مانگ لی آدم علیہ السلام نے آپ کہاں رہے بحث میں رہے نا تو اضاف شبو کیا گیا کہ معافی تو مانگ لی ہے لیکن احبو والا حکم برحال ہے بحث سے جا رہے ہیں لیکن بادشاہ بن کے جا رہے ہیں کیا آہ زمین کا بادشاہ بن کے جا رہا ہے تو عہدہ بڑھ گیا نا جی ان بادشاہوں کو کو جن کو سلطنت ملی ہے میں بنگلے کے اندر بند کر دیتے ہیں صبح شام حلوا دیں گے گوشت دیں گے عورتیں ہوں گی فلاں کچھ ہوگا ایسے ہوگا وہ کہ نہیں نہیں ہمیں بادشاہ چاہیے چاہے پریشان ہوں لہ کر ہمیں کیا چاہیے بادشاہی چاہیے بادشاہی بڑا ہوتا ہے نا تو کوتو کا پہلا حکم کیا تھا ہاکے مانا اب یہ حکم کیا ہے है مانا ہے اور اس میں اضاف بھی ہے ٹھیک ہے اب بات آئی سمجھ یا نہیں ہم نے کہا اتر جاؤ تم اس بے سب کے ساتھ منی ہودان تم زمین کے اندر رہو گے اے انسانوں اے حکم عام ہے نا سب انسانوں کو ہے آدم ہوا کو بھی اور جو اس کی اولاد ہے اس کو بھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی ہم بھی آپ گا ٹھیک ہے نا پر جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پس جس شخص نے اتباع کیا میری ہدایت کا فلاں خوف علیہ ضنور متاب عین ہدایت کا انجام یہ فلاں خوف ان کے ہی تیل ہدایت کا انجام پس نہ ہوگا کسی قسم کا خوف ان کے اوپر اور نہ وہ غمناک ہوں گے भाई ایک لفظ ہے خوف اور دوسرا لفظ کیا ہے جی ہوزل ان کا فرق سنیے خوف کا اور ہوزل کا فرق سنیے ایک آدمی کا بیٹا بیمار ہے روز بروز زیادہ بیمار ہوتا جا رہا ہے تو اس کو خوف ہوگا یا ہوزل ہوگا خوف ہوگا کہ کیا بنے کیا بنتا ہے پتا نہیں شفا ہوتی ہے مر جاتا ہے لیکن جب مر گیا بیٹا تو اب خوف ہے یا حزن ہے اب حزن ہے تو خوف ہوتا ہے ما کا خوف کس کا ہوتا ہے جو آگے آنے والی چیز ہے اس کے لحاظ سے اور حزن ہوتا ہے ما کا حزن کس کا ہوتا ہے جو چیز فوت ہو جائے اس کو ذہن میں رکھو خوف کس کا ہوتا ہے جی ما کا اور حزن کس کا ہوتا ہے کا نہ ہوگا خوف ان کے اوپر آئندہ کہ قیامت میں کیا بنے گی ہماری اور نہ وہ غمناک ہوں گے دنیا کے چھوٹنے پہ وہ غمناک نہیں ہوں گے بحث کی طرف جا رہے ہیں یہ کس کا انجام تھا جی متابین ہدایت کا ولدین کا فرو انجام مین کے مقابلے میں انجام محرزین جو اراض کرتے ہیں اللہ کی ہدایت سے اراض کرنے والے انجان مورزین اور جن لوگوں نے کفر کیا بل جینان کا فرو نیچے گلے کو دل سے دل سے کفر کیا وہ قزاب بل اور زبان سے بھی جٹلا دیا تو فرق سمجھ آ رہا ہے نا کافرو بل جینان قزاب دل جنہوں نے دل میں کفر کیا زبان سے جٹلا دیا ہماری کو یہی لوگ ہوں گے دوستی اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے دو کے اندر بھائی ایک فرقہ ایسا بھی ہے دنیا میں کہ وہ کہتا ہے کہ کافر جو ہیں نا وہ دو میں ہمیشہ نہیں رہیں گے ایک فرقہ یہ بھی ہے وہ کیا کہتے ہیں کافر دو میں ہمیشہ نہیں رہیں گے ایک نہ ایک دن نکلیں گے ایسے میں اور بلکہ یوں بھی کہتے ہیں کہ دو کو فنا کر دیا گیا ان کو فنا کر غلط ہمیشہ رہیں گے